ایویو پولیم فی دی کم مل اصر ای یا لفی کلو بھی کم ان ری یل مل ہلو بھیکم خور کم خور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 ین امو ہے جہید ولدی نو ن سو دین ای وو نو اک بحم اُلی ب وی نمو مو حو میو میشو و اینستی پل کم نوپو میم ہ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 جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں یا اگر باہر سے آئیں تو ہجرت کر کے آ جائیں باقی رہے وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کے حدود عرضی سے باہر ہوں تو ان کے ساتھ مذہبی اخوت تو ضرور قائم رہے گی لیکن ولایت کا تعلق نہ ہوگا اور اسی طرح ان مسلمانوں سے بھی یہ تعلق کے ولایت نہ رہے گا جو ہجرت کر کے نہ آئیں بلکہ دارالقفر کی رعایت ہونے کی حیثیت سے دارالاسلام میں آئیں ولایت کا لفظ عربی زبان میں حمایت نصرت مددگاری پشتیبانی، دوستی قرابت سرپرستی اور اس سے ملتے جلتے مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے اور اس آیت کے سیاق و سباق میں سلی طور پر اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک ریاست کا اپنے شہریوں سے اور شہریوں کا اپنی ریاست سے اور خود شہریوں کا آپس میں ہوتا ہے پس یہ آیت دستوری و سیاسی ولایت کو اسلامی ریاست کے عرضی حدود تک محدود کر دیتی ہے اور ان حدود سے باہر کے مسلمانوں کو اس مخصوص رشتے سے خارج قرار دیتی ہے اس عدم ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہیں جن کی تفصیلات بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے مثال کے طور پر صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ اسی عدم ولایت کی بنا پر دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے قانونی ولی یعنی گارڈین نہیں بن سکتے باہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے اور اسلامی حکومت کسی ایسے مسلمان کو اپنے ہاں ذمہ داری کا منصب نہیں دے سکتی جس نے دارالکفر سے شہریت کا تعلق توڑا ہو, ہو۔ علاوہ بریں یہ آیت اسلامی حکومت کی خارجی سیاست پر بھی بڑا اثر ڈالتی ہے اس کی روح سے دولت اسلامیہ کی ذمہ داری ان مسلمانوں تک محدود ہے جو اس کی حدود کے اندر رہتے ہیں باہر کے مسلمانوں کے لیے کسی ذمہ داری کا بار اس کے سر نہیں ہے یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے کہ میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو شکین کے درمیان رہتا ہو اس طرح اسلامی قانون نے اس جھگڑے کی جڑ کاٹ دی ہے جو بالعموم بین الاقوامی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے کیونکہ جب کوئی حکومت اپنے حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اپنے سر لے لیتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسی الجھن پڑ جاتی ہیں جن کو بار بار کی لڑائیاں بھی نہیں سلجھا سکتی جن سے تمہارا معاہدہ ہو اوپر کی آیت میں دارو اسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو سیاسی ولایت کے رشتے سے خارج قرار دیا گیا تھا اب یہ آیت سمر کی توضیع کرتی ہے کہ اس رشتے سے خارج ہونے کے باوجود وہ دینی اخوت کے رشتے سے خارج نہیں ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر دار اسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں سے مدد مانگے تو ان کا فرض ہے کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں لیکن اس کے بعد مزید توضیع کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان دینی بھائیوں کی مدد کا فریضہ اندھا دن انجام نہیں دیا جائے گا بلکہ بین الاقوام میں ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہی انجام دیا جا سکے گا اگر ظلم کرنے والی قوم سے دارو اسلام کے معاہدانہ تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جا سکے گی جو ان تعلقات کی اخلاقی ذمہ داریوں کے خلاف پڑتی ہو آیت میں معاہدے کے لیے میساخ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مادہ وسوخ ہے جو عربی زبان کی طرح اردو زبان میں بھی بھروسے اور اعتماد کے لیے استعمال ہوتا ہے میساک ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی بنا پر کوئی قوم ب معروف یہ اعتماد کرنے میں حق بجانب ہو کہ ہمارے اور اس کے درمیان جنگ نہیں ہے قطع نظر اس سے کہ ہمارا اس کے ساتھ صحیح طور پر عدم محاربے کا عہد و پیمان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو پھر آیت میں بینکم اقم و بین ہوں کے الفاظ ارشاد ہوئے یعنی تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اس سے یہ صاف مترشے ہوتا ہے اسلام کی حکومت نے جو معاہدانہ تعلقات کسی غیر مسلم حکومت سے قائم کیے ہوں وہ صرف دو حکومت کے تعلقات ہی نہیں ہیں بلکہ دو قوموں کے تعلقات بھی ہیں اور ان کی اخلاقی ذمہ داریوں میں مسلمان حکومت کے ساتھ مسلمان قوم اور اس کے افراد بھی شریک ہیں اسلامی شریعت اس بات کو قدم جائز نہیں رکھتی کہ مسلم حکومت جو معاملات کسی ملک یا کسی قوم سے طے کرے ان کی اخلاقی ذمہ داریوں سے مسلمان قوم یا اس کے افراد سبق دوش رہیں البتہ حکومت دارالاسلام کے معاہدات کی پابندیاں صرف ان مسلمانوں پر ہی عائد ہوں گی جو اس حکومت کے دائر عمل میں رہتے ہوں اس دائرے سے باہر دنیا کے باقی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں میں شریک نہ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں جو صلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کی تھی اس کی بنا پر کوئی پابندی حضرت ابو بسیر اور ابو جندل اور دوسرے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوئی جو دارالاسلام کی رعایت نہ تھی۔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 اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کفار ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم اہل ایمان اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا اور اگر اس کا تعلق ان تمام ہدایات سے مانا جائے جو آیت بہتر سے یہاں تک دی گئی ہیں تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے ولی نہ بنیں اور اگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آنے والے اور دارالکفر میں مقیم رہنے والے مسلمانوں کو اہل دارالاسلام اپنی سیاسی ولایت سے خارج نہ سمجھیں اور اگر باہر کے مظلوم مسلمانوں کے مدد بانگنے پر ان کی مدد نہ کی جائے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس قاعدے کی پابندی بھی نہ کی جائے کہ جس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو اس کے خلاف مدد بانگنے والے مسلمانوں کی مدد نہ کی جائے گی اور اگر مسلمان کافروں سے موالات کا تعلق ختم نہ کریں تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا ولدین اے منو ہے جرو جہ ہے ولدین اے وروم المک مین حق لہم میں فرتوں رز قم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 ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں مراد یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارے کی بنا پر میراث قائم نہ ہوگی اور نہ وہ حقوق جو نصب اور مساہرت کے تعلق کی بنا پر عائد ہوتے ہیں دینی بھائیوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں حاصل ہوں گے ان امور میں اسلامی تعلق کے بجائے رشتے داری کا تعلق ہی قانونی حقوق کی بنیاد رہے گا یہ ارشاد اس بنا پر فرمایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو وبقات کرائی تھی اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے